مائی نے آخیا چی مائی ہو جاب ایمانر گیا وال تین دساگا جی مینو اسلے پتا لگ گیا کہ میں ایمان نال جا رہا اس کون اچھا بزرگ اس لیے کیوں فرمایا اللہ اللہ قالوا ربنا اللہ دین کالو رب اللہ تم مستقام کا جو کہتے ہیں کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے پھر اس پر قائم ہو جاتے ہیں کہ بس وہی پالنے والا ہے ہم کسی کی طرف اور کسی اور کی طرف اب ہم سوجو ہی نہیں کرتے ہاں کسی اور کی کے ساتھ ہم امیدیں نہیں لگاتے ہم اپنے مالک سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں وہی پالنے والا ہے لہذا اسی سے مانگیں گے اسی اسی کو رازق سمجھتے ہیں اسی اسی اسی سے مانگیں گے اسی کی اطاعت کریں گے اسی کی فرما برداری کریں گے جہاں کوئی مالک کے خلاف کرنے پر ریز کرواش کے لالچ میں ہمیں ہے مبتلا کر کے مجبور کرنا چاہے گا نا اس مالک تعلی کے ساتھ جو ہم امیدیں وابستہ کر چکے ہیں جو ہماری امید وہاں سے توڑ کر اپنے ساتھ لگانا چاہے گا اور اپنے لالچ میں پنسانا چاہے گا ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں اپنے دین کو اپنے خدا کو نہیں چھوڑ سکتے یہ مطلب ہے استقامت کا پکے رہنے کا سبحان اللہ جس نے خالق کو رازق سمجھا پکی بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے خلاف چل کر رزق تلاش نہیں کرے گا یاد رکھنا بالکل اللہ جو اس کو پتا ہے رازق وہ ہے جس جو, جو رزق دینے والا ہے میں اس کو راضی کروں کہ ناراض کروں راضی کروں گا تو رزق دے گا ناراض کروں گا تو پھر تو عذاب میں مبتلا کر دے گا وہ لہذا جو آدمی خالق تالا کو رازق سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی گناہ چکر بازی حرام زدگی میں کبھی رزق تلاش نہیں کرتا اور جو دوسرے ذرائع نجائز سے نجائز دندے سے جناب جھوٹ اور فراد اور چکر بازی اس سے رزق تلاش کر رہا ہے سمجھ لو یہ لائن اس کا اعتقاد خراب ہو چکا ہے یہ رزق بندوں کے کے ہاتھ ہاتھ میں سمجھتا ہے خالق میں نہیں سمجھتا اور یہ اپنے ہاتھ میں سمجھتا ہے یہ سمجھتا جیسے چکر بادی کروں گا ویسے رزق آتا رہے گا لیکن خدا خورا اگر خدا تیرے چکر بادی کے ساتھ چکر کھاتا رہتا ہے تو پھر خدا ہی کیا ہے خدا وہی ہے کہ تو لاکھ پھرتا رہے جو اس کی تقدیر ہے اس کا فیصلہ ہے وہ نہیں پھر سکتا جتنا اس نے لکھا ہے اتنا ہی دے گا جی جس تو اپنی مرضی سے اپنا رزق حاصل نہیں کر سکتا اور زیادہ یا کم نہیں کر سکتا جب نہیں کر سکتا تو مومن کا اعتقاد جب یہ ہوتا ہے کہ رازق اللہ ہے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے وہ رزق تلاش رہا جو اس دوسرے دندے نجائز طریقے سے رزق مانگ لے رہا ہے اور تمہیں کہتا ہے جی کیا کریں جی یہ دنیا داری ہے جی دیکھے دنیا کدھر جا رہی ہے فلان ہے سمجھو یہ اوانتی ہے اس کا اعتقاد خراب ہے یہ مشرق اندر ہو چکا ہے اگر یہ موح موحد ہوتا صاحب توحید ہوتا تو یہ کہتا رازق وہی ہے ایک یہ میں غلط طریقہ غلط راستہ غلط دروازہ کیوں میں پکڑ رہا ہوں میں اسی کا دروازہ پکڑتا ہوں ہے جی اس کا قانون ہے ایک در بند سو در سمجھ نہیں آئی بتوں سے تجھ کو امید ہے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے ہمارا <تصح> <تصح> اقبال کہتا ہے <تصح> وہ لائن مسلے تمہیں شرم نہیں آتی <تصح> کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے بتوں سے تجھ کو امید ہے بتوں سے کس کو بتکا ہے انگریزوں کو بتکا ہے مالداروں کو بتکا ہے جی ایمان لوگوں کو بتکا ہے وہ کہتے ہیں مسلمان کیسا مسلمان ہے تم بندوں سے امید رکھتا ہے کہ ادھر سے رزق ملے گا ان کی فرما برداری کروں گا تو ان سے رزق ملے گا خدا سے نہ امید اور تجھے خدا سے اتنا اعتماد نہیں ہے کہ جب اس سے لگاؤں گا اس کا بنوں گا تو مجھے رزق دے گا तो है, तो है, تم یہ کہتے ہو کہ اگر اس کے بن گئے تو بھوکھے مر جائیں گے وہ کہتا ہے شرم نہیں آتی تمہیں بتوں سے تو اس کو امید اور خدا سے نہ امید مجھے بتا اقبال تمہیں کہہ رہا ہے ہمیں کہہ رہا ہے مجھے بتا کلمہ پڑھنے والے اور کافری کیا ہے ذرا بتا تو صحیح کافروں کے کوئی سینگ نکلتے ہیں وہ اقبال کہتے ہیں بھائی کافر کوئی داڑھی بھی ہوتی ہے کافر کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے صرف اتنا ہے ایمان نہیں ہوتا <تصفح> आ, ایشا, आ, ایشا, مجھے بتا تو صحیح اور فری کیا ہے اچھا یہ سکولی گول طبقہ اقبال کے بڑے نام لیتا ہے اقبال کا یوم اقبال مناتے ہیں کبھی اقبال کے جناب وہ فنکشن ہو رہا اقبال کے لیے فلان ہو رہا سیمینار ہو رہا ایسے ہے نا ہے ان لائنوں سے پوچھو اقبال تو تمہیں کافر کے سوا بولتا ہی نہیں کیسے لائن تمہیں خود اتنا ہی پتہ نہیں ہے وہ تمہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے مجھے بتا تو صحیح اور کافری بھائی مان سے بتاؤ شکولی جو ہے وہ کہتا ہے اگر ہم یار سکول نہیں پڑیں گے کہاں سے کھائیں گے کہاں, بھی کھائیں گے؟ سے, کہاں سے کھائیں گے وہ انگریز سے اگر ٹوٹ گئے کہاں سے کھائیں گے کہتا لاکھ لانا بتوں سے فرق اتنا ہے کہ بت دو قسم کے ہوتے ہیں ایک بے جان ہوتے ہیں ان کو کتری پوچھتے ہیں ہندو لوگ پوچھتے ہیں ایک جاندار بوتے ہیں ان کو سکولی پوچھتا ہے ان کو بے ایمان اور منافق مسلا پوچھتا ہے ایک بال فتوا ہے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے بتا کافری پھر کس کو کہتے ہیں معلوم ہوا ایمان یہ ہے کہ صرف امیدیں خدا کے ساتھ لگائے اور ہے کہ خدا سے توڑ کر لوگوں سے لگ سمجھ نہیں آئے اللہ نزل اللہ فرماتا ہے ان پر فرشتہ جس نے کہا میرا پرور میرے حضرت نے مجھے یہ نقطہ بتایا ہاں ہاں ہمارے اقبال فرماتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نظول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب زمکشری بہت بڑا محتضلا کا بد مذہب لوگوں کا ایک بہت بڑا امام گزرا ہے زمکشری اس کی تفسیر کشاف ہے میرے پاس چار جلدوں میں مختلف چھاپیاں اس کے مارکتل تفسیر ہے پوری دنیا میں مشہور ہے امام راضی کی تفسیر ہے تفسیر کبیر اقبال فرماتے ہیں وہ مولوی جب تک تیرے دل پر نبی کے واسطے سے اللہ کی کتاب کے معنی اور راز نہ اتریں نہ کشاف تفسیر والا تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے نہ امام راضی حل کر سکتا ہے دیکھو وہ سب کچھ ہم پڑھتے رہے لیکن نئی مسئلہ حل ہوتا تھا مجھے حضرت صاحب نے اتنا ہی صرف فرمایا فرمایا یار اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا رب اللہ یہ نہیں رحم رحم فرمایا اللہ میں تو پہنچ گیا بھائی وہ بات کرتے ہیں میں تو پھر ان کی برکت سے میں تو پھر پھرتا تھا ہو جاتا ہوں پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ اس کے اندر ہوتے مارتا رہتا ہوں اور نئے نئے موتی نکالتا رہتا ہوں فرماتے تو اتنا ہی بات کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے یہ نہیں فرمایا کہ جو کہتے ہیں ہمارا محبود اللہ ہے محبود کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے الہ کا پرورتگار کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے آنا رب, آنا رب آنا کہتے ہیں پالنے والے کو آنا ارے آنا پالنے والا دیکھو تم کہتے ہو یار ماں باپ پالتا ہے بچے کو اب کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا خیال وہی وہ رکھتا ہے بچہ کوئی نہیں کماتا کماتا ہے کمانے کے قابل ہی نہیں ہوتا لیکن پالنے والے جب والدین ہوتے ہیں تو ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں بے شک کہ نہیں رکھتے بے شک تو اللہ حقیقت میں پالنے والا ہے یہ تو صرف ظاہر پردہ ہے مجاز ہے حقیقت میں وہ پالنے والا ہے جب وہ پالنے والا ہے تو اللہ فرماتا ہے جو کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے جس طرح بچے کو فکر نہیں ہوتی روزی کی پالنے والوں کو ہوتی ہے جب مومن یہ کہے دل کے ساتھ کہ مجھے پالنے والا اللہ ہے تم مستقام پھر اسی پر ڈٹ جائے ادھر ادھر کبھی اس کے پاؤں نہ لڑ کھڑا ہے آسا اندر شاکناڑ پائے وہ آ کے بالکل وہی پالنے والا ہے اب مجھے فکر اس کی رکھنی ہے اس نے فکر میری رکھنی ہے جس طرح کے خیال والدین خیال رکھتے ہیں سچا تو خیال اور جھلو جی حقیقت کھل جائے نا تو راز یہی ہے ہاں وہی خیال رکھتا ہے ہمارا ہمیں اتنا اپنا خیال نہیں ہوتا جتنا وہ رکھتا ہے لیکن ایک لانتی پردہ نفس نے ڈال رکھتا ہے جس کا جتنا یقین بڑھتا جاتا ہے اور اندر سے دل کے اندر سے یہ پردے اٹھتے جاتے ہیں یعنی کیا مطلب یہ خیالات غیروں کے پیروں کے خیالات کو پردے کہتے ہیں پتہ نہیں تم سمجھتے ہو کہ پتا نہیں دل میں کون سا پردہ ہے کوئی پردہ نہیں ہوتا یہ خیالات جو ہوتے ہیں انہیں کو پردہ کہتے ہیں بزرگ لوگ سمجھ ایک چیزیں وہ ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں ایک چیزیں نظر نہیں آتی جو نظر آتی ہیں ان کو صورت کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی ان کو مانا کہتے ہیں حقیقت کہتے ہیں مانا اور حقیقت تو عالم میں مانا کیوں باتیں سمجھانے کے لیے بزرگ لوگ ہمیشہ مثالیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا تل قلم سال ندرا سے یہ مثالیں ہیں مثالیں ہیں ہم دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں شاہا شاہا بار سمجھتے بار وہی ہیں فرمایا جو علم ہے اللہ کو جاننے والے ہوتے ہیں وہی سمجھتے ہیں فرمایا بات تو یہ اللہ یہ مثالیں پردہ کیا پردہ پردہ وہ کہتے ہیں جی دل کا پردہ اٹھ گیا اس کا مطلب یہی ہے کہ دل کے خیالات جو غیروں کی طرف تھے وہ ختم ہو گئے حقیقت سامنے جب, جب خیال خالق کی طرف جاتا ہے اس وقت سمجھو پردہ اٹھ گیا اللہ جب اللہ ادھر سے ہٹ کر مخلوق کی طرف جاتا ہے تو پردہ پڑ گیا بھائی کسی کو پردہ کرے اور پردہ کہاں ہوتا ہے سمجھ فرمایا رب جو کہتے ہیں ہمارا پالنے والا اللہ اللہ مستقام پھر اس پر قائم ہو جاتے ہیں اللہ اب جس نے سنو, سنو بھائی مومن کو اگر کوئی آدمی غلط راستے پہ لگانا چاہتا ہے اور کہتا ہے آؤ جی لالچ دیتا ہے لالچ ایم ایم تو میں یہ دوں گا تمہیں فلاں چیز دے دوں گا فلاں دعا تیری ترخواہ لا دیا گا تیری پیسے نہیں دے دیاں گا یا ڈر دے تیرا رسک بند کر دیا گا تیری روزی خبر خبردار میں تیرو کر دیاں گا وہ کہتا جی میرا پالنے والا اللہ ہے کیا کہتا ہے پالنے والا اللہ ہے یہی جواب ہے اور یہی اعتقاد ہے جو مومن کو ہر جگہ پر قائم رکھتا ہے ج نہیں آئی سبحان اللہ! اور یہی اعتقاد جب پکا ہو جائے اور اندر سے نہ نکلے اس وقت کہتے ہیں یقین کی دولت مل گئی اقبال جس کی بات کرتے ہیں یقین پیدا کرائے رہے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے یقین وہ یقین جس یقین کے پیدا کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ یہی یقین جو آج ہم میں نہیں رہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے فرمایا اگر بھروسہ کرو جس طرح بھروسے کا حق ہے <سلام> <سلام> فرمایا اللہ تمہیں ویسے روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دے سکتا <سلام> کیا <سلام> <سلام> مطلب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں سمجھائی ہیں کہ ایک تو پرندوں کو فکر نہیں ہوتی دن کو کہاں سے لیں گے چون <سلام> بھائی <سلام> مستقبل کی فکر پرندوں میں سابت کر دو میں ناک کٹوا دوں گا اپنی نہیں ایک وانتی فکرا چلتا ہے مستقبل بنائیں گے مستقبل کا یار بچوں کا مستقبل تو کم سوچ تو مستقبل سوچتا ہے بندر تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لمحہ بھر کیا ہو جائے گا تیرے بچہ ابھی زندہ ہے لمحے کے بعد وہ بھی مر جائے تو بھی مر جائے وانتی تو مستقبل کا جب پتہ نہیں تو سوچنا کتنا بڑی بے بقوفی ہے اللہ Okay. کوئی بھائی کا لال کہے مجھے مستقبل کا علم ہے سبحان بولو کوئی کہہ سکتا ہے نا. تو مستقبل کے متعلق سوچنا کتنا بے وقوفی ہے ہاں ایک بات ہے ایک مومن کو پکا ہے کہ وہ مستقبل ہے جو آنا ہے ایک مومن, ایک مستقبل ایسا ہے جس کے متعلق مومن کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ہر صورت آنا ہے سبحان اللہ. وہ ہے موت اور موت کے بعد حشر بے شک حشر اور جنت کا یہ ہر کے مومن کو یقین ہے کہ یہ ایسا مستقبل ہے جو نہیں تلے گا بے شک رہا دنیا کی زندگی کا مستقبل اس کا کوئی پتہ نہیں ہے ہے یا نہیں ہے جب نہیں ہے تو یہ کتے کیسے عجیب اعلان تھی میں کہتا ہوں صرف ظالم کلمہ تو چھوڑ دو ہمارے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کا باعث تو نہ بنو لہین شرم کرو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 ہیں ان کے دل کے اندر کوئی مستقبل کی روزی کا خیال نہیں بڑے سکون سے رات گزارتے ہیں بے فکری کے ساتھ رات گزارتے ہیں دن کو جدھر رخ آتا ہے اڑ کر چلے جاتے ہیں ریس کا آگے منتظر ہوتا ہے فرمایا تم خیال چھوڑ دو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 رہا رزق کدھر چل پڑے گا آگے منتظر ہو دوسرا مسئلہ یہ سمجھا دیا پرندوں کے ساتھ مثال دے کر کہ بیٹھے نہیں رہنا گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہنا سمجھ نہیں پا رہا وہ اڑ حرام نہ بن جائے ہارڈ حرامی میں درویشی نہیں ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہان رزق کی تلاش جو مومن پر ضروری کی گئی ہے اس وجہ سے نہیں کہ یہ نہ کرے گا تو نہ ملے گا نہ کرتا تو نہ ملتا یہ بکواس ہے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 جڑا ویلا بیٹھا ہر چار درویش درویش پروفیسر کو جتنا مرضی مارو پروفیسر نہیں مر سکتا صرف بچے سکول نہ جانے دو اس کا ماں ہی مر گئی تو بھائی آپ تنسل ہو تو تنسل علیہ لب و جو کہتے ہیں ہمارا پالنے والا اللہ ہے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 تم مستقام پھر پکے ہو جاتے سنو یہ کہنا کہ ہمارا معبود اللہ ہے معبود اللہ اللہ ہے یہ سوال ہے جب کوئی آدمی توجہ کرو نا جب کوئی آدمی زیر دین کا ڈکیٹ آدمی انسان کے راستے میں دیر کے راستے میں ڈاکہ ڈالتا ہے نا تو اس وقت بے ایمان آدمی جو ہیں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز محبود اللہ ہے لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے پالنے والا اللہ ہے ہم تری نہیں مانتے ایسے آپ کو کروڑوں نمازی ملیں گے نماز پڑھیں گے لیکن جب آئے گی بات دین کی اگر اس نے کہہ دیا دین چھوڑو ورنا روزی بند یہ بات دین کی ہے یہ چھوڑ دو ورنہ روزی تو وہ فوراً جو نمازی ہے صرف نا جو کہتا ہے معبود اللہ ہے وہ کہ بالکل ٹھیک ہے سنو کی لگے سر روز یہ مسئلہ نکلے گا اس طرح کے کروڑان نمازی لانتی تبنگ وہ یہ کہنے والے کیا وہ کہے ہماری غلط اور نجائز دین کے مخالف بات مان یہ مطالبہ رکھے اور آگے سے یہ کہے رب اللہ میرا پالنے والا اللہ ہے تو نہیں ہے میں نہیں مانتا سبحان اللہ یہ نمازی آپ کو کم ملیں گے شای شای شای شای شای عَلَي عَلَي الل الل اللہ انہی کے متعلق فرماتا ہے جل شانو انہیں کے متعلق فرماتا ہے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 دنیا میں رہ کر خدا سے ڈرتا تھا دنیا میں رہ کر دوزک سے ڈرتا تھا اب اللہ تخاف ہوں اب نہیں ڈرنا کیوں اللہ کی؟ اللہ کہ وہ امتحان تھا گزر گیا اللہ اب تو انعام ہے اللہ اللہ کامیاب ہو گیا اب انعام کا وقت ہے اللہ تقاف ہوں ولا تزن ہو اب گھبرانا نہیں ہے غم نہیں کرنا جنت پر خوش ہو جائے کہتے ہیں اور پھر قائم ہوتے ہیں انہی پر یہ اس طرح فرشتے آتے ہیں اس طرح کیا آتے ہیں فرشتے فرشتے آتے ہیں تو یہ بات میں نے کیوں چھڑی تھی فرشتوں کی مرنے کی وہ بزرگ اللہ نے اللہ کے بزرگ نے کہا میں اس وقت بتاؤں گا تو رب اللہ کہنے والے تھے اور کہہ کر پھر استقامت کرنے والے تھے جب وقت آیا فرشتے آ انہوں نے کہا بلاؤ میں اس کو جواب دیتا ہوں اب میری داڑھی کے بال اچھے ہیں سمجھ آ رہی ہے جب آپ کے منہ سے جلب نکلے تھے نا تو انہوں نے میری بے حرمتی کی ہے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 نہما کر دین لڑنے کی نہیں سوچنی جب اللہ کا حکم ہو نبی کی شریعت کا حکم ہو لڑو اس وقت پر نہیں سوچنا سبحان کہ کی بلاؤں دی؟ سبحان سبحان کر دیو دوومن دی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ حکم اللہ کا پابند رہتا ہے اپنے جذبات کے ساتھ تھوڑا چلتا ہے وہ سمجھ نہیں آئی بھائی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ In this yes.